پھر اللہ آ اے تے پھر او دنیا سر سد احمد سارے لکھا جہاں کافر نے سمجھو مسلمان جہاں نے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 کانو من میں میںضور ر ہاں پر میرا وہ نہیں میرے, میرے دار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 تراش ٹوکا مار وا کاغذ لا دین بٹا کے غلط چھپ ہے برکے گاہ پچھا ہو لفظ اٹھے سیدے ہو جائے اس لیے پھر جلدا نہیں بن دیا وہ چھاپ کے لوگ نہیں دسلے کم ہوں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 بالکل سب لگے سورا تر آخر سر رسول تو دلانا بزرگ ہر عورت ایک فتنہ ہے اور جی چند رل جان بکت دس فتنے کتے ہو گئے سڈے کو ایک فتنہ بھی برداشت ہوں جی دس فیتنے رل جان گے کی ہونا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 جو چڑیا پھر ہلن ہلن کا میرا اصل نہ خیال کری کے دل ہل آدھا کافر نہ ہو بمی انہوں نے ایک گل ہی کھا گئی جسے میں ایڈی گل جسے میں غور کیتا باقی بھی چوتھ کافرا کا چولا سی جملہ <سؤال>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 لاک رب اگریز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 فطرت اسلام, اسلام, اسلام ہے ہر اسلام ہو اسلام لہذا ہر علاقے کا جو مذہب ہے وہی اسلام ہے پاہمے, جو بل جی وہ سارے پیچھو جنت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 سر کے اک پر جو اللہ رسول کی شریعت کے مقابلے میں کسی بیٹھا نے اس نے شریعت چڑھی ہوں سر پہ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 تو وہ پیری جو بین جو پیڑا لب لگتا ہاتھ نکال نہیں دے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 कोई मीनार नहीं बनिया मीनार ए बनया पाकिस्तान और उबना से जमात का जो इजलास होया हैवन आश्तियां कठिया सन कांड मरा कठे सन उख्या हैल तले, तले बनता एक थांकर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 پتا آپ تین دس شید باپ سید باپ باپ بابا مسلمان سب نو باب شید من بابے بابے من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 شرانے یا یار جو دشمن جو مرضی جنوب بھی کافر ہو کے آٹ جفرف جہاں کافر ہو من کو